وکلک ملا مدد یو نبدتی کا دنیا ولا تو نل بہ انزی کر وقل الحق من شاہ فلمیشاہ فل یقر انتد نال وال نارن سوراب کوئی استگیسو یو آسو با ان کل مہل كَالْمُهْلِ مجوح بے سراب و وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق الله العظیم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 جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس سوم اصلا سورہ انکموت کے تین رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن اس کی پہلی آیت کا ایک خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کی ان تین آیات کے ساتھ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں لہذا اس درس کے زمینے کے طور پر ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں ارشاد ہوا وطل ماؤ لی <اِلَيْك> الفاظ سوائے اس کے کہ یہاں شروع میں حرف عطف بھی آیا ہے وہاں اتلو ما ماحیہ الیک من الكتاب تھا یہاں ما ماحیہ الیک من کتاب ربک تلاوت کرو پڑھو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہارے جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ دونوں آرا ہیں اتلو پڑھو یا سناؤ لفظی طور پر یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں عام طور پر سنانے کے لیے پھر سرا آتا ہے علا کا مت لو آلے نب ابن آدما اے نبی پڑھ کے سنائیے انہیں خبر ابن آدم کے دو آدم کے دو بیٹوں کی ابن اے آدم جو حاجیل اور قابل کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بائدہ میں تو وہاں ہے وطلو علیہ انہیں سنائیے لیکن یہ کہ اگر نہ آئے یہ سلا تب بھی کسی جگہ پر اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں اور یہاں پر دوسرے معنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مساوی طور پر یہاں مراد ہے اس لیے کہ یہاں جو کانٹیکسٹ ہے لا و بدے والے اللہ کے کلمات کو یا قرآن کے کو یہ جو زمیر مجرور ہے کلیمات ہی میں ان کا برجہ دونوں ہو سکتے ہیں رب بھی آپ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں اس میں دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے رب کے کلمات اس سے مراد اللہ تعالی کی سنت ثابتہ اللہ کا وہ قانون جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے ولن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت سنت اللہ تعمیلا اس اعتبار سے جو سنت ابتلا ہے امتحان اور آزمائش جو ہم سورہ کبوت کے پہلے رکوع میں بڑے شدو کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یقول پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا آیت نمبر گیارہ میں ولیال منافقین یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے دائم سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں کوئی استثنا نہیں ہے انبیاء بیا مستثنا نہیں ہے رسول مستثنا نہیں رہے انہیں بھی ان بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا ہے انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے بلکہ حضور کے الفاظ تو ایک روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء و رسول کو جو تکالیف اور مسائل آئی ہیں مجھے تنہا وہ سب جھیلنے پڑے ہر نو کا امتحان آیا ہے ہر نو کی آزمائش آئی ہے یعنی یوں سمجھے کہ کوانٹیٹیولی کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی لیکن کوالیٹیٹولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ میں جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہوئے حسن یوسف دم عیسیٰ یا دیزا داری آتے خوبا ہم دار تو تنہا داری بالکل اسی کے ہم وزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مسائل جھیلنے پڑے مجھے تنہا وہ سب کے سب جھیلنے پڑے تو یہ تو سننا تے ہے اگر تو یہاں پہ کلمات مات ہی سے مراد اللہ کے کلے مات لیے جائے تو گویا کہ ہمارا جو اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے صبر و سبات آزمائش اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط قائم ہو گیا لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے اور مکی صورتوں میں بالخصوص کے جو یوں سمجھئے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے ہار گئے کہ ہماری پروسیکیوشن ہمارا تشدد ہماری مخالفت یہ ساری ابتدایں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آپ کے جان سار صحابہ کو گزارا ہے سب ناکام ہو گئی کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں مرتد کرنے میں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ان کی طرف سے کچھ مصالحانہ پیشکشیں ہوئی ان مصالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجیے کچھ اس میں ترمیم کیجیے یہ بہت ہی انکمپرومائزنگ ہے کچھ دو کچھ لو کچھ مانو کچھ منواؤ گیون اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے پوری کی پوری بات آپ کے نہیں مانی جا سکتی یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ دامے ہمرنگ زمین تھا یہ وہ جال تھا کہ جس میں پھسانے کی کوشش کی گئی ہے قرآن ان غیر رہا جاؤ بد دل ہو کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجیے یہ سورہ یونس میں آئے آئی اور یہ اکاد الن کفم وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں عَلَيْنَا وغیرہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کسی طور سے پریشرائز کر کے اس پر آمادہ کر دیں کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں وہ تخذو کا خلیلا اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا لڑائی تو ان کی ساری قرآن سے تو وہاں پر بھی بڑی سخت تمبی کے الفاظ آئے ہیں سورہ بن اسرائیل کے اس مقام پر جو قد قد قد اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے سبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری صدا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری صدا ملتی ناکی فل آیات بار یہ چونکہ مضمور قرآن مجید میں آیا ہے بار بار آیا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو اس قرآن کے کلمات مات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن پر یہ نازل ہو رہا ہے سورہ یونس کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا وہاں یہ کہلوایا گیا ہے علماؤ بد دلو اے نبی دیجئے کہ میرے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکو تبدیلی کر سکوں میں تو خود پابند اس کا جو میری جانب وہی کیا جا رہا ہے وہی بات ہو سکتی ہے یہاں پر تو لا اللہ نے کل ہی کہ یہ دونوں مفوم ذہن رکھیے ولن تجویل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائیں گے آپ اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگرچہ واحد کے سیزن میں ہے لیکن یہ ساری بات حضور کے مساکت سے تمام مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے نہیں پاؤ گے تم یہاں دون ہی کی زمیر مجور میں بھی دونوں امکانات ہیں اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن ہے واحد سہارا یہ قرآن ہے اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الا اللہ بکر اللہ تکمین القروع اور از ذکر یہ اور مجھے یاد آ رہا ہے امام میں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر شدید ابتلاح کا دور تھا جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اس وقت میں جملہ کہا کرتے تھے ان جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے میں خود ایک جنت میں ہوں تمہاری یہ ساری تعذیب اور تمہاری طرف سے یہ ساری اضائیں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے میرے اطمینان قلبی کو وہ تاثر نہیں کر سکتے وہ یا کہ میں خول میں ہوں میرا خول جو ہے جنت اس کے اندر میں ہوں تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو جو اجائیں چاہے پہنچا لو جو تکلیفیں چاہو تم پہنچا لو لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے جو سکون ہے جو راضی بذائے رب کی جو کیفیت ہے تم اس کو متاثر نہیں کر سکتے ان جنتی مائی تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور ربط قائم ہو جائے جیسا کہ ہم پچھلے پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر صبات استقامت بما صبروں کا اللہ بلّہ وہ تو اللہ تعالی ہی کے سہارے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو جمے رہو گے ڈٹے رہو گے کھڑے رہو گے ثابت قدم رہو گے لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ وہ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر یہ دباؤ یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے سبات میں جمبش پیدا ہو جائے اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ بربوت ہے وسبل نفس کمالزی ربح ربہم گزات ولاشی اور صبر کیجئے اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں لیکن اسے اس ترجمانی کا قدا نہیں ہو رہا صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا رو کے رکھنا تھامے رکھنا وصبر نفس کا رو کے رکھیے اپنے نفس کو اپنے جی کو اپنے آپ کو مال نظین ارب بہم بل گدات اولاشی ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام گدات اور عشی گدا گدات کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے اور عشی شام کے لیے رات کے لیے صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں یریدون وجہ اور وہ طالب ہیں اپنے رب کے مجھ کے چہرے کے رضا کے اللہ تعالی کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں ولادو اینا کا انہم یہ تعدو جو ہے پھیلے نہیں ہے لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے یا جس سے تاتدو اعتداء ہے بڑھ جانا تجاوز کر جانا بلادو آئنا قانون آپ کی نگاہیں نہ متجاویز ہو جائیں مت آگے بڑھیں اندھوم ان لوگوں سے ترین و زینت الحیات دنیا یہ مشکلات میں سے ہے پرانے مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے تم چاہتے ہو دنیا کی زینت حیات دنیاوی کی زینت اس کے طالب ہو یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجئے کہا کیا جا رہا ہے پس مندر کیا ہے ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں غربا بھی ہے فقرا بھی ہے مساکین بھی ہیں سردار بھی ہیں چودھری بھی ہیں سرمایہ دار بھی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و ساری ہے اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے جس کو معاشرے میں سٹیٹس حاصل ہے جو صاحب حیثیت ہے صاحب سروت ہونے کے اعتبار سے بھی صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اہم ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے وہ صاحب حیثیت ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے اس تحریک کے لیے اس کی پیش رفت کے لیے شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو یہ واقعہ ہے اس کا انکار کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے سلاحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ امر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں کس وجہ سے ایک تو یہ کہ لوگ ہیں صاحب بحیثیت ہیں ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے وہ شخصیت ہے پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو میں بھی جو وس موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل میں بھی موجود تھا یعنی یہ کہ جس شے کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح اب اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علہ جب مخالف تھے تو انتہائی شریف مخالف جب یہ مان لے آئے فیضل نظی بے نق بے نہ اب وہ اتنے ہی زیادہ حامی ہے اور جانسار ہے یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص بھی اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی علو کی شخصیت کے اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے سب سے بڑا ثبوت کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہوگی بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے تھے بہرحال یہ سورہ علق کی تفصیل میں میں بڑی تفصیل سے یہ مباعث بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور اس انقلابی تحریک جو ہے اس کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں لہذا دائی کی توجہ ان کی طرف ہوگی فطری طور پر منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ گورابا میں سے مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے جو آپ کے دستوں بازو بنے ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب میں سروت لوگوں ہی کی قدر ہے ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے یہ شے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نہایت نازک نہایت مزد اب یہ ہے اصل میں وہ پل سراج جسے میں کہتا رہا ہوں وہ مختلف مواقع پر کہ یہ جو ایک روایتی اور پروبربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل سرات جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل سے سے گزر رہا ہے دو متداد چیزیں ہیں ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا جس کی مثال بارہ میں نے دی ہے کہ ایک ش فرش کیجیے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی ربش اختیار کر رہا ہے دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا کہ تکبر ہے اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان اور ابا اور مساکین جو ہے فقرائے صحابہ یہ باقاعدہ اصطلاح ہے جیسے فوقہ صحابہ صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استمباد کی صلاحیت رکھتے تھے احکام کا استمباد کر سکتے تھے معاملات کی تہ تک پہنچ سکتے تھے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے ہیں کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے کسی کی ذہنی صلاحیت زیادہ ہے کسی کے جسمانی قوت زیادہ ہے تو نہ ہر زند نست نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگ پنجنگ اس نہ کرتا تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت قرآن مجید سے احکام کا استمباد کرنے کی صلاحیت جو یہ تھی موجود ان کو کہتے ہیں فوقائے صحابہ اور ایک ہے فقرائے صحابہ یہ فقراء صاحبہ میں ابو دردا ہیں ابو زر ہیں ابو حریرا ہیں اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صوفا وہ فقراء میں سے تھے تو یہ جو فقراء اور جو مکی دور کے فقراء ہیں اب بلال ہیں خباب بن العرط ہیں اسی طرح عبد اللہ ابن مسود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور مفلس انسان تھے وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں اور بھی لوگ تھے یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا بلا کا دو آئنا کا یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہی ہے تو گویا کہ اس وقت کے اس معاشرے میں کچھ تو غربات ہے یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے فقرار تھے اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے ہپڑ جائیں عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا ترجمہ مشکل ہو جاتی ہے آپ کی نگاہیں آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے اس میں لفظ کی اصل رعایت نہیں ہے نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب بلا تاد وئنا کا ان ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف اور یہاں مراد کیا ہے دوسرے وہ کہ جو مرف الحال ہیں دولت مند ہیں صاحب سروت ہیں صاحب وجاہت ہیں صاحب حیثیت ہیں سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے توری تو و زینت الحیات دنیا ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسانوں کی ہیں ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کے نگاہوں میں ہے یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت ہے اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ کہ ایک طرف تک ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید میں ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا کس درجے اس میں شدت ہے اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے ابا سوا تو وہی بات جو سورہ ان کی دوسری آیت کے بارے میں میں کر چکا ہوں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک بغیرت کا احساس سیدھے غائب میں بات ہو رہی ہے برا، جب براہ خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفات ہے میں آپ کے صرف منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا نا ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے براہ خطاب ہی نہ کیا جائے یہ اظہار ناراضگی کا یہ ایک بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم مان لیا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کی ہم مجبور اس میں خطاب ہیں ہم ہسیم تم انتخل جننا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں لیکن وہاں جو